والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد لمدن المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفطنوا من بدا مولا وسلموا السلی اسملا دوسلا معالق سسولما آب سی حبی اسملا دو سلا معال یا سیدی خاتم م وعلا آ مکین السلام علیکم ہم دو درو تو آج اس کی دعا ہے جلہ خاگرے متلک جلا اندر نفس نفسو شیطان نے ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے زندگی موت کالمتل کالے متل حق دوستو دوستوںج جماعت المبارک دے کے خطبے کے اندر بیان کرنا ہے کلمے والے اور پڑھن پڑھنے والوں کا فرق باہر کئی موضوع بیان کو ہو چکا ہے تھڈے نو ہے کر کے اتحے بیان دی ضرورت محسوس کی دونوں کا فرق دسنا خلمی والے کلمی پڑھن والے میں جو اس موضوع تے بیان کرنا ہے مرکزی جڑیاں اس موضوع دیا ہیں وہ ایک بہت بڑے محدث امام عارف باللہ ولی اللہ ہوئے جہاں اس میں شریف مشہور امام حکیم ترمزی ایک امام ترمزی نے انہوں آخیا جاتا ہے ابو عیسیٰ ترمزی اور ایک ای امام حکیم ترمزی ہے دش زمانہ ہے امام ترمزی دی حدیث دی کتاب ہے ترمزی شریف پانی تو پانی, پانی گلا سو امام حکیم ترمزی کتاب نوادر اصول فی احادیث الرسول یہ چار جلد بیروت تو چھپی میرے موجود ہے تیسری جلد میں بیان کر امام ترمزی دی کتاب ترمزی شریف حدیث کی مشہور ہے میں امام حکیم ترمزی دیا گلیاں بہت اللہ دے ولی بھی نے فکی بھی نے سب سفت لیکن انہوں دے بیان تو پہلا اے مسئلہ سمجھانا ہے کہ آم دی پہ تلتی ہے جی کلمے پڑھ کافر نہیں آخنا چاہیے آم بکواس لگی پھر دی حالانکہ صحیح فکر یہ نہیں کہ کلمے پڑھنے والوں کا کافر نہیں کہنا چاہی دا صحیح فکرا وے کہ کلمے پڑھ وال نہیں کرنا دا یہ توک بنتا بھی کلمے پڑھنے والا کفر کی جائے تو وہ کافر نہ ہو مسلمان اپنی تعلیم اے فکر واڑی کیوں واڑی نو پتہ تھی سلمی کلمے پڑھن پڑھن والوں بےمان کرنا ہے مرتد کرنا ہے اسلام دین دا دشمن بنا کے اصا ہٹا لینا ہر پاس ان بچاؤ واستے تو کفر فیلا انہیں آخیا کل میں پڑھیں کافر نہ کیوں بھائی جے کافر آخ گئے تو جیڑا کفر ہے اوہ اپنے کفر تو باز آ سکتا بھئی انہوں جو فتوا لگ جانا ہے تو لوگوں تل کھا پینا ہوکا پانی وکرا کر لینا تونوں آ ندامت ہونی ہے شرمندہ ہونا رہن جو جوگنا کونی انہیں ہونے آپے توبا والے پاس ہونا لیا تھا انہیں آخیا کافر آخو ہی نہ تاکہ یہ پک جاوے دوسرا کفر پھیل جانا ہر گھر دے اندر جدو کافر, نو کافر جدو کفر کلمے والے کی جان گے کسی کافر آخنا ہی نہیں اویں سمجھو بھائی جی طوفان اٹھ پیا بن اگو بننا کو نہیں تو انہیں ہر گارے بڑھ جانا لیا کفر ہار گار چڑھتا جائے گا جب تحا فتوہ لا دینا کافر کہہ دینا ہے چیتا کافر آخ دیتا ہے وہ بچ جائے گا وہ بعد آ سکتا ہے اگلے جڑے نے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ وہ آخر گے انہوں نے ملات ہونی اس گل کی بھی خبردار یہ کام کرنا ہی نہیں ادھر آنا ہی نہیں یہ آخر انہوں نے ابرت سبق نہیں ملنا لیکن انہ اے پروفیسر تب مانا نے بھی مرتض ہونا بھی اے تے کرنا بھی لیکن کرو کی تو ساں تساں کہ کل میں آخو جی میاں کلمے پڑھنے والے کافر نہیں کہنا چاہیے ہوں ایمان دسو کلمے پڑھا ایک بندہ کلما پڑھتا لیکن آتا میاں رن بغیر نکال رکھنی جائے وہ تھی کافر ہے جی مسلمان ایمان دسو بندہ ایک کلمہ پڑھتا ہے لیکن آدھا رن بغیر نکاح رکھنی جائے جانور کرن تو بغیر کھانا جائے نماز ایوی مسئلے بنے نے نماز کی کہڑی لڑ کوئی ضروری شاید ہے جیویں جیویں وہ کفر کرتا جانا ہے تو سنوں کافر آخنا کہ نہیں آکھنا ایمان نال درسو حضور پاک دا گستا آ نبی پاک گاڑا کھڑا کافر آکھو گے کہ نہیں آکھو گے دین دین لاکھ کلمہ پڑھے ساری <تصفح> ہاں ایک کڈی کے کھلو کے کعبے پڑھتا رہے اتے پڑھیا پڑھدا پڑ بے ہوش ہو کے ڈگ پہ مر جائے تھی پکا جانبی ہے لانتی کافی انہوں نے آخر پڑنا جہرا دین مبارک دیبارک ضروریات تے دین دی بدی ہی تے واضے گا اللہ میں چوں کسے ایک دا منکر ہوے گا وہ لکھ کلمہ پڑے او مسلمان نہیں اکھی سکتا انہوں کافر اکھنا فردے جڑا انہوں کافر ناکے انہوں شک کرے انہوں دے عذاب شک کرے یعنی سے حال جو مر جاندہ ہے تے شک کردہ ہے اس کے بارے کہ کافر نہیں ہے عذاب انہوں نہیں ہونا او خود کافر ہو جانا ہے اے ڈا مسئلہ ہے سمجھ آ گئی نا آخنا کی چاہیے کلمے آ والے کوفر اس پاس آ کو موللہ جا بیٹھے پاک پتن شریف شیر ربانی مسجد میرے تو پہلا خطیب بھی رہے یہاں میں سے ہے بھائی ایتھے مشتاق سلطانی ہی تقریب کی ایسے محلے پینڈ کد جا کم کد جا کم اللہ نور و کتاب مبین شرا پہ کر دیا خراب نے فرمایا حبیبا. تو اگے چل میں پچھے پیچھے, پیچھے لگا اللہ اچھا دنیا ایڈی لانتی ہوئی پی ہے ایمانوی فارغ اکلوئی فارغ دونوں پاسے فارغ ویلے ہی سبحان اللہ کہ یار کمال چشتی کے نزدیک کوئی ہے چشتی چی ہو گا سلطان بھی انج ہو گیا فلانا بھی انج ہو گیا سارے انجو گیا دا. وہ oh, جاہل کٹے نو آخ جاہل کٹیا نہ مراد جی تین رب اکھ نہیں دتی نا جنو دی مگر ٹور پاؤ مگر ٹور پاؤ یہ نہیں بھائی اکھے ہونا اکھان والے بھائی میں آگے ٹورنا میرے مگر مگر لگا مڑا پڑ گیا تو میں منگلو سانوں اللہ تعالیٰ نے کسی فکیر نسبت اکھان لائیں وہ سمجھ دیتی سمجھا پہ سمجھ جاؤ پھر کھے آگے جی پھر یہ پوچھو بھی ہوں سنیے کنوں کسی نہ سنیے مڑ میں کیا سوال ای جی میں آخا ہوئے میاں روٹی اچر ملیا ना खाया जी तो कोई आखे चलो हूं रोटी जो नहीं मिलती हूं जहर ही खा लेने ना खाने चलो खाना तो चंगा खाते तो रवानगे यानी एक बंदा है वनूर मिली रोटी छोड़ो वन सही रोटी नहीं ली ہوں صحیح روٹی جو نہیں لبتی تو مطلب کھا دی, دی جائے ٹھیک آخر جی چلو کچھ کو نہ کھانا چاہیے نا روٹی نہیں ملتی تو چلو آج سی خدا بھی بندے آ جب دین کی دی سچی گل نہیں لبی ایمان دی گل نہیں کوئی لبتی پھر کفرت نہ سو جھوٹ تو نہ سو اس کا یہ فائدہ ہونا جا تعالیٰ نے تیرے ایمان کوئی فطرت کا رکھا ہوا ہے یا فطرت دلاحیت موجود نے چلو تے محفوظ رہ جان گیا نا ہوں فرق سمجھو اے فرق کلمے والے کیوں میں سمجھا بھئی اے دوجی سوچ عام ہوئی پھر ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت ٹر گیا حتی من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ال لا جے الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت داخل ہو گیا ہے بس پڑھ لیا داخل ہو گیا ہوں اگاں نہیس پڑھنی پورا مسلا سمجھا نا سننے والوں پتا ہے بھائی یہ آخی جا پیا اس لیے نظری آئی ہوئی بن گیا بھی کلما پڑھ لیا تو جنت پکی پڑھ ساری تے پھر آتوں بدائی کی کلے نے آخ نہ قبر چداب ہونا ہے کلمے والوں تو نہشر چوڑا تہائی بخشے بات ہاتھ لیکن میں قسمیہ دھیان دے کہ اہادی سے مبارکہ یہ نہیں جے بخا سکتے کہ صرف اور صرف این گل ہو ہی بندہ جنرل چور جاوے یہ قرآن حدیث کون ہاں ونڈ سنو ونڈ جی میں کرن لگا ایک ہین کلمے والے ایک ہے کلمے پڑھ والے یہاں دونوں فرق ہے کلمے والے حدیث پاک کے چنا لا الہ الا اللہ فرمایا گیا یہ جان گے جنت اللہ د عذاب تو بغیر کوئی ازاب نہیں ہونا جڑے کلمے والے نے و بغیر سدھے جنت جان گے یہ کون لوگ نے متقی پرزگار کلمے دے حق پچھاڑ آے کلمے دے فردح کام نو پورے کرن والے یہ سیدھے جنت جان گے انہوں عذاب نہیں ہونا لیکن یہ کلمے پڑھن والے نہیں خالی یہ کلمے والے نے اہل نے کلمے نے حدیث پاک کے چمام حکیم ترمزی نے حدیث نقل فرمائی جڑی اور تبرانی کبیر کبھی اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر تو ہے جام سگیر بھی امام سیوتی رحمت اللہ نقل فرمائی میرے آقا نام دار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لیسا علی لا اللہ الا اللہ وحشتن فل قبور ولا فل شور لا الہ الا اللہ آل اللہ واہ شن القبور ولا ف شورنی ان کو میرے آم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لاہ والے نے انا دے انا نو کوئی گھبرا کوئی پریشانی نہیں ہونی نہ قبر نہ قبر ہونی آنی میرے آمدار نے اگے فرمایا کان دور من لگ ہے جی میں دے کے سر جھاڑ کے اٹھتے پہ اس اللہ دیا ساریا تاریف نے جنہیں سارے غم سڈے تو دور کر چھوڑے نے اے حدیث سے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دے اندر پاک نبی نے دسیا وے کہ اہل لا الہ الا اللہ کلمے والے انہاں کوئی پریشانی نہیں ہونی پر سجنا اے کلمے والے آن دی گل اے کلمے والیاں دی گل اے خالی کلمے پڑھن والیاں دی نہیں امام حکیم ترمزی نے 213واں اصل اے ہوئی جوڑیا ہویا ہے فی انالعبدہ یسعالو عن صدق لا الہ الا اللہ والفرق بین اہل القالمت و اہل القول بالقالمت فرمایا میں فرق بیان کرنا ہے تھے کتابچ ہے کلمے والے تجھا کلمے پڑھناڑے ہوں جہل طبقے جنہ ترجمے دیا کتابیں جی کڑیاں انہیں نا مرادہ کھڑا لو جی جنہیں کلما پڑھ لیا ہوے انریشانی گھبرا ٹونی نہیں وہ قبر چی بخشیا حشر چی بخشیا ہوے ہوں انہیں حدیث حدیث لڑا دین ہی ان تار کرا دین جھگڑا کرا دینا جنہیں حدیث بڑے مجرم پاپیا شرابیاں دانیاں جو ظالم حکمرانہ کے ازاب آئی نہیں وہ حدیث آکھے دے جڑی گل سمجھا جاتے اصل او گل جنہ چیر پتہ نہ لگے سمجھ نہ آوے وہ اپنے بندے تک نہ پہنچے ان چیر قرآن حدیث دا صحیح مانا مفہوم سمجھ آ سکتا نہیں با میں لکھ کل لکھ جناب کتابا پڑ دے پڑھتے پڑھتے دے مر جی اللہ دے اللہ سونے کے بزرگوں کے دے, دے, دے فر فر فرما پاک نبی سرور نے جی جی بھی یہ گلیں کی جتھے بھی آیا اداب بچن اے تھا عذاب ہونا ہی نہیں کلمے وا کلمے والے خالی کل میں پڑھنے والے آندی نئی تمج لال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا آپ فرماندے سامارا تو ہاض ہل کا مت لے آر راحا ہتا کاما بے وفا سا ملم یار آحا فل انم من اہل لا لو إِلَّ لا لو کال من کا نا مرجو بے ہی ومل بے حوا ہو مرجام وفا ام سا امام حکیم ترمدی فرمانے کلمے کا نتیجہ ان آزاد ہونے ہی نہ دے تو سیدھا جنت لے جاوے وہ فرمایا یہ سمرا نتیجہ انہوں واستے جڑے کلمے دی نگرانی کلمے پیچھے چلنے والے اپنا ہر عمل جدو لگتے ہیں پہلو کلمے دین تو کہ جائز ہے کہ نہیں جب ان پتا لگتا ہے اتے ہی رک جاندے ہیں انج دے متقی بندے فرمایا یہ ہے کلمے والے جا بندہ فرمایا کلمے دی نگرانی نہیں کرتا وہ کلمے دے پچھے نہیں چلتا کلمے تے پارا نہیں مرضی اپنی کردہ فرمایا یہ لا اللہ پڑھنے والے پہ پر کلمے والے نہیں کلمے دے احل نہیں. دے. ہاں فرمایا وہ جا پڑے کلما چلے نفس دے مگر کلمے دے نہیں نفس دے مگر چلے یہ کلمہ پڑھنے والا یہ جنت دا ابتدائی داخلے دا کوئی وعدہ نہیں اور جس بندے نے کلمہ کلما پڑیا ان پیچھے ٹر پیا کلمہ اگے اگے, آگے وہ کلمے پیچھے پیچھے یہ کلمے والے نے فرمایا یہی لوگ نے جہاں دارے آیا وا رب نے کہ یہ میں جنت اتا فرماوا گا یہ وعدہ پکا وعدہ رب سونے کا رب اپنا وعدہ خلافی کرتا ہوں ہدیشنو پوریا سناوا تدھوریا سنا من کالا لا لا لا داخل جنا جا لا لا جڑیا جنا داخل ہو گیا یہ ادھوری حدیش ہے میں ایمان وال پیا سیانے آتے نے نیم ملا خطرا ایمان تو نیم حکیم خطرہ جان یہ خطرہ جان والی کہانی بنی پی ہاں ڈاکٹر خطرہ جان کرا چڈیا ہے مولا نیم رہ گئے خطرہ ایمان کرا چون ہر پاس خطرے پایا ہلاکت جڑی حدیث پاک لگا ترمزی دے کتاب الات اور بخاری دے کتاب علم نوادر تن سامنے پی ہے سامنے موجود میرے آگا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اللہ مخلصن دخل الجنہ قیلا یا رسول اللہ ما ماخلا سال کالا جورا ہوا ہمارے ملا تعالی میرے آکا نام نامدار نے فرمایا لا الہ الا اللہ جڑا بندہ پڑے گا مخلص ہو کے جنت داخل ہو جاوے گا اور تُسا مخلص اللہ لفظ دے نہیں سنے آونا تُسا ان نہیں سنے آئے جن نے لا علاجہ پڑھے آئے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنلہ مخلص اللہ لفظ پی گئے کیونکہ اندے میں سارا راز چھپایا ہے پاک نبی سرور میں ساری گالت لفظ مخلص دے اندر پئی سی آقا نے فرمایا من قال کال الا اللہ داخل من قال کال الا اللہ مخلے سن دخل جل کی گئی یا رسول اللہ مخلے سو کے کل میں پڑن کی ہے اخلاص دا مطلب کی ہے خالص کلمے نو رکھن دا مطلب کی مخلص کون آقا نے فرمایا او بندہ کبلا وہ بندہ ما اخلاس آئیں جو راہو ہار ملا فرمایا اخلاص دا مانا ایو اللہ تعالی دے حرام کما تو کلما بندے نو بچا لوے دور کر لوے سمجھ لیا جس مخلص ہو کے کلما پڑے جو لال بولو سبحال اللہ سمجھ آ رہی ہاں سچ سو آدھی پڑو تو کرو توبہ نہ کسی دی شعر شیرو نہ سنو نہ تقریر سنو مقرر دی جے ایمان بچا جے نہیں تو نکاح رو گے ہاں اتنے تو نہیں رو گے اگاہ رو گے یہ اشر بن جانا ہے سجڑا سونے نبی سرور نے فرمایا مخلص ہو کے کلمہ پڑے کی ہو گئے مخلس ہو پوچھا گیا مخلص کہ میں فرمایا جنا کموں اللہ تعالی نے حرام کیتا ہے وہ کموں کو کلما روک کے یعنی کیا مطلب کہ وہ بندہ وہاں کمان دے نیڑے نہ جائے تو پھر سمجھو اس مخلص ہو کے کلمہ کلم پڑیا یہ سیدھا جنت جائے گا یہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہے سمجھ آئی نے وا ہاں حدیث میں پوری ہونا پیگا جنہیں ادھوری سڑائی انہیں ادی حدیث کھا لی کیوں کھائیے تو خوش ہو, خوش ہو جب خوش ہوو گے روپیے سٹو گے جی پانڈ شادیاں ویا زیادہ تو زیادہ ہساؤ مارنے بھی تاکہ اگلے ہسڑ سے میرے روپیے دن یہ لانسی مکر یہ سور بڑے پھرتے ہیں جان جان کے کنجر در جھوٹ بولی جان گے تھا جی یہ بھی گل کے جنہ سننے والے وہاں آ واہ اے نور سٹی ہے نا پیسے پیسے سٹے وہ بھی خوش ہو گیا تسی بھی خوش ہو گئے لیکن یہ پتہ کوئی دخ کا بالن دو بنتے ہیں وہ بائیمان جھوٹ سنا کے دین فے کر کے کفر سکھا سکھا, سکھا کے جانم پیا جا ہے یہ جھوٹ دے پیچھے چل کے جانمو پیا جاتا ہے کفر دے پیچھے چل کے جانم پیا جاتا ہے اللہ تعالی دی بار گاہ جہالت عذر نہیں اس ذات پاک نے اپنا دین اپنے دین دے دے مبلغ دین رہبر لوگ بھیج کے اور اپنا دین بھیج کے ہمیشہ واستے حجت تمام کر چھوڑیے ہاں جی اپنی دلیل پوری کر چھوڑیے ہر کسی نے قیامت والے دن اس موقع نہیں دینا میں نو پتہ نہیں سی میں جہل بندہ سا اس آخر جہل سا آپ ہے تے مین، تیری میری اپنے علم دے تمام نشانات پورے زہر کر چے سن طلب کرنا تیرا کم سی کہ میں رب سی یہ مکر قوم کی پھرتی پڑی پھڑی گے واہ بئی واہ سدکے ج جی یہی گل ہے بھائی بندے بخشے جان گے یہاں کچھ نہیں ہونا کہ اللہ دے نبی آن کے نہ آخر لوگو اور جیل ہی رہو سوکھا طریقہ جی بخشیچن کا توج لو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا گل سجڑا حدیث پاک حریس جی پاگ زمبول آلم الواحد و المبول جاہل زمبان عالم کا ایک گناہ ہے جاہل کے دو گنا ہے آلم گنا کیا اس گنا فڑیچے گا جاہل گناہ کی کیا گناہ نو بھی فڑیچے گا اور علم حاصل کرنا فرض تھی گناہ دے بارے سو چھیا یہ فڑیچے گا یہ دو سزاوان نے اسلام ایک کو کہ نہیں یا کہ جی سان ایمان ایک بندے پتہ ہی کون پاکستان پاکستان دے قانون قتل دی سزا 302 سو دو کی قتل کرے گا فریجے گا کہ نہیں کیا آگے ایل پچھو چڑھ دینا کہ پتہ کون نہیں چڑنے آگے انہیں آخر اتری دیا پاکستان جس ہے تیرا قصور سی نہیں جانے تیرا قصور ہے ساڈا تھوڑا چل لگے لگ رکھ جی اتے تھجنا جہالت ازر نہیں بن سکتا ہاں بلکہ آ پولیس والوں سے جڑا چاہے نا سر مینو خبر نہیں وہ آدھے پانچ اور بتا دو ایمین اللہ تعالی دی بار گاہ جدرت فاروق آزم فرما دینے جہالت کوئی ازر نہیں ہاں جہل بندے فرض فرد بنتا وہ سکھے جانے لبے ٹرے پھرے ہوں میرے نبی ثرور نے پورا فرمانے الا اللہ مخلص ہو کے داخل ال جنا سیدھا جنت جائے گا پیلا یا رسول اللہ کیتی گئی یار رسول اللہ یہ اخلاص کا کیا مطلب ہے فرمایا کلمہ اس بندے نو حرام کماں تو روکے ہوں سب دستی پی ہے جا کلمہ پڑھ کے حرام کما تو بچتا نہیں فرد پیتی ہے رب سونے ہرام کام ہے رکدا بعد نہیں پیا اس بندے نے مخلص ہو کے کلمہ نہیں پڑھیا مخلص ہو کے کلما اللہ تعالی نے قرآن پا کے اسے کلمے دا نام رکھیا کالے ماتو تکوا کی نہ رکھیا ہے؟ ہاں یہ جڑا تو کلمہ ہے نا کہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے یہ تو کلمہ ہی پرہیزگاری دا ہے کا سمجھتے جی نا لکوا پرہیزگاری کی داڑھی داڑھی رکھے گا تو پرہیزگار بننا چاہیے اگر داڑھی نہیں پھر جن مرضی گناگار بننا چاہیے پرہیزگار نہیں تاہ کر کے آتے نے ہو جی دہی رکھ لو آخر جی مڑ دہڑی والے کام سے کریے کرڑی شریف کھے مطلب بےمان بڑے پیا بھائی دہڑی سمجھنے آہدگاری سکھا دی سکھا تدات چکی رکھ قران فرمان الم کلو اللہ نے نبی پاک سرکار دے صحابہ دے بارے گل کی انہوں نے تقوی والا کلمہ لازم کر دیتا ہے چمڑا دمڑا نال چمٹا چڈیا نال کوئی شہ لگ کے چپک جاتی ہے رب ہے میں اپنے نبی دے دل اندر اپنا پرہیزگاری والا کلمہ انج چپکا چڑیا وے تو کدی جدا ہو سکدا نہیں وہ جنہ تو رب فرماے میں دے یہ جوڑ چن کی رگ رگ چا چن تو جدا نہیں ہو سکتا وہ دے دبا گمراہ ہو سکتے مل توجو نہیں فرمائی نے ہاں ہوں سجنا رب العالمین دے محبوب فرمائے مخلص ہو گئے وا دا مخلس ہو کے حرام کما تو بچے گا کلمہ دے پیچھے ٹورے گا پرہیزگاری اختیار کرے گا یہ وادا انو جہنم چنو قبر چنر کسے طرح دے عذاب رب سونے ہون ہونے ہر پاسے واضح یہ توجہ سبحان اللہ میرے نے فرمایا امام حکیم ترمزی ادیس سنا لگا اللہ یاد یعنی جلا قالو یا رسول اللہ ملائی لاہ کال آمال <تصفيق> حضور <تصفيق> نے فرمایا رب سونے میرے گھر وعدہ کیا کیتا ہے میرا امتی لا الہ الا اللہ لے کے جدو جاوے گا رب و دلا دے واسطے جنت لازم کر دینی ہے پر دے نال کسے ہور چلمے دھے ملاوے گا نہیں صحابہ نے عرض ارد کی یار ساؤ کلمے ہو شہری ہے جڑی ملائی جاوے تے کلمہ خالص نہیں رہتا آقا نے فرمایا ہرسا نال دنیا و جمان لہا و منان لہا فرمایا دنیا دی ہرس دنیا واسطے کٹھا کرنا ہے دنیا واسطے روک رکھنا وے اللہ دے فرد پورے نہیں کرنے مال ہاں رب سونے دے فرد نہیں پورے کرنے جمع کی حاصل دنیا دنیا کی ہرس رکھی حرام حلال سارا کمائی کھا دی آئے اندر ہرس جدو رکھے گا پھر کلمے دال ان غیر نو ملا لیا وے کلما خالص نہیں رہنا پھر اللہ کا وہ وعدہ نہیں رب سونے کا وعدہ اس بندے لال ہے جنہیں کلمے خالص رکھ لیا جدے پھر جدو کلمہ پڑھتے ہیں ہر سال دنیا سالے حرام, حرام ہرس والے ہرام کما دیے بندے جڑے پھر کلما پڑھتے ہیں آخری نبیا نبیا گل کرتے ہیں کلمہ نبیا والا ہی ہے لیکن کم کرتوت والے کرتے ہیں یہاں واسطے کوئی وعدہ نہیں وا واستے ہی ہے جڑے کلمے والے نے <تصفح> <تصفح> چلو کوئی کوئی شیشہ تو ہے نا توجہ لال بولو سبحال یہ تو کلمے سی ہوں کلمی پڑن والے کل پڑھنے والے دو قسم جہے کلما پڑھتے ہیں پر نبی سرور نہیں منگ ہزور سرکار دے شریعت نہیں منگے ہزور سرکار دے دین کے کسی جز کا بھی انکار کرتے ہیں یہاں آخیا جا منافک یہ دنیا کلمے کا پردہ پائی پھر آپ لکائی پھر پر جدو قبر جاوے گا اتنے رب سونے تین سوال اسے واسطے رکھے نے جڑا اتنے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے دین دا دشمن یا میرے نبی دے دشمن بنیا پھر دا ہے یا میرا میرا بلا لمی دیا شانہ دشمن بنیا پھر ادھر کلما بھی پڑھی جانا ہوبر چ رب سونے کھولن کھولنے واسطے حساب ساب رکھا تین سوالوں میں نے کھل جانا ہے مزیفرمان پہلیا امتانہ سوالوں جب قبر والے نہیں دے منافق نہیں دے ہزور دی دی منافق دا منافقہ شروع ہویا جہاز دی وجہ سے رب کاؤنے جی جا گا رب سنے دیا شانہ دشمن ہے لانتی بئیمان بڑھیا فرد کلمے کا پردہ تو پائی فرد لگائی فرد مسلمانوں کے لر پاؤلے تو یہ جب قبر جائے بچ سکتا پہلا سوال ہونا اس منازک نے کھل جانا انہیں آخر ہائےو لوگ ہایو ہائے فرشتے ہو مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کہ میں لوگوں کو لو سنتا سا کہہ چڑھتا ہوں سا جا دی دشمن ہے دوسرے سوال کھل جانا جدو سوال ہونا ہے دینوں کا تیرا دین کی ہے جا دیت سمجھتا ہے مولبیاں کے مسلے سمجھتا آدھا ایسے مولبیاں بڑا رکھے اے جناب ترقی داہج نہیں چل دا پتر مر کے لکیا सुने दूजे सवाल के उत्ते ही यू कबर च नंगा कर छड़ना वे بولو سبحان اللہ سجڑا <تجنع> یہ ہو گیا کلمہ پڑھن والا پر منکر دین دا منکر تو کلمہ پڑھی ہے جاستے سی جان نما حساب کتاب اگاں چل سدھا دوسرا ہو گیا کلمے پڑھن والے جڑے کلمے پڑھتے ہیں پر چلتے نہیں منتے ہیں دیچا آپ نو گلت منگے نے دین نو صحیح من منتے آپ نو مجرب سمجھتے ہیں دین نو صحیح سمجھتے ہیں یہ کلمے پڑھ والے جب چل دے نہیں من منگے ہیں دین چل دے نہیں شرح کی پابندی کرتے دین نو من دے لیکن چل دے پورے فرد کئی پیتی فیت نے یہ تے ساٹے رنگے میرے رنگے تھوڑے رنگے یہاں آخیا جا فاسک شرح کی زبان کی آخیا ہے فاسق فاجر بدکار گناگار یہ لوگ جڑے ہیں یہ ہے درمیانے تبکے ہو گئے نا تین ایک ہو گئے کلمے والے کلمے دے پیچھے پورے ٹر پے وہ جنت گئے وہ مخلص نے وہ کلمے والے نے دوسرے ہو گئے جب دین جہے دینتے نہیں تو کلمہ پڑھتے نہیں ہو گیا منافع کے سانم نو گئے تیسری ہو گئی درمیانی برادری منگے ہیں دین نو دی منتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن چلتے نہیں یہ فاسق فاجر نے یہاں اللہ تعالی دا جنت جان دا سیدھا کوئی وعدہ نہیں کسے تھان سے کوئی نہیں مخا سکتا تاطل مشیت نے آپ کو اپنے عمل کیتی دی سزا پکت نہ دے دے بندے دی نجات ضرور ہو جانی ہے جنت نر جانا نے مستفا کریم کا کلما پڑیا منیا بھاوے چلیا نہیں ایک نہ ایک دن جاوے گا ضرور ہے لیکن سا داخلہ ہندہ یہ آخنا بھی کبر چ بخشیا پیا جن... کلمی آشر چ بخشیا پیا حضور سرکار تو مت لانی گل ہے اللہ تعالیٰ مت جھوٹ بننے والی گل ہے سجنا یہاں کے بارے رب العالمین قرآن چ فرمایا سنا وا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سگیا ادھر پاک نبی فرمان ادھر اللہ دا قرآن ادھر اس محد پیر باہو دا فرمان اور سناوا گاؤ اللہ واہد شریق مولا نے سورت کے ان کبوت نے شروع فرمایا علی ہس بن لو اترکو اکولو ملا یف تنو اللہ فرماندہ کیا لوگ ہی گمان کر دے نیال یف تنو امتحان نہیں آنا یہاں بخ نہیں آنی یہاں تے دکھ نہیں آنے سڈے دین کی خاطر ازما نہیں کیا کھولنا نہیں اچھا کیا جھوٹا کیا سچا ہے؟ رب ہے فرما اسان جہے تو, تو پہلو سن وہ ازمایا تسی کون جی تمہوں بغیر از تو سارا کچھ دے رہی ہے وہ سمجھ آ گئی نہیں یہ کون پہ بول ہے بولو بولو جنت کہیں ला ला <laughs> کہ دی شہروں کی جی ربت میں خالی کلمے پڑھنے دینا اور صاحب دکھان میں چکیا پیٹھیا جا رہا وہ فریادہ کردے نے رب سونے اس لیے قرآن اتارا وہ خیر جے کیوں دے پہ جے کیوں تڑف دے جے پتا ہے جی اصل ایو چڑ دوں ازمان ہے منافق کیڑا ہے مومن کیڑا ہے سچا کہ جھوٹا کیڑا ہے اکھان چیزوں وکرا وکرا کرنا نیارا کرنا دکھ جا دیکھ بعد سڈے دین پہ قائم رہ گیا سڈے نال کافر لگا موہر لا دیا گے کہ اے ہوں جنتی یہ حقدار میں ازمائش کرنی ہے ہے خالی کلمے نال تھی تو کچھ تو, تو شاء اللہ کلمہ پڑھ لیا بس گئی جی؟ جی؟ سمجھ لگی نے کوئی نا کوئی نہ وہ بولی دنیا جھوٹ تو خوش ہونے والے بادشاہ ترا بول جا سبحان اللہ بندے حدیشے ہی نہیں جنہیں ہر کلمے پڑھنے والے تلا چی ہدیشیا اس نے قرآن سمجھا سا پیر باؤ فرماندہ زبان کلم ہر کوئی پڑھتا پڑا کوئی جتھے کلمہ یار دل دبان ہل نہ ٹوئی guloee Oh ekalma manubir فرما در زبانی کلمے سارے پڑھ لیں دل کا کوئی کوئی پڑھتا ہی وہ ہزور نے فرمایا مخلص ہو کے پڑھے مکھلے سی دل کلمہ اترے کلمہ انج اترے کہ بندہ آخ کلمے میں مگر میرا پیشوا میں اپنی مرضی رکر میں صرف تیری مرضی کرا کی جانن یار گلوئی دل دا کلمہ کا پڑھ ارپڑتے گلو گلو آتے گلوکار سنگ تو کم لینا گلوئی سنگ تو ہی کلمہ پڑھ سے ہیٹان نہ اترے دل نہ چے وہ جی بھابیا کی نشانی آئیے پاک باغ کے قرآن پڑھن گے تو مطلب نہیں تو قرآن, نو غلط قرآن, غلط. قرآن نو تو کہ صحیح ہے لیکن وہ نام مراد قرآن مجید دل چاہ نہیں اتاریا کہ جس نال اونا دی زندگی بدل جائے ہاں دا دا عمل بدلے انجدا نہیں تے حضور نے فرمایا قرآن ہونا ہونا یہ خارجیاں حدیث پاک نے سارے خلاصے کھول دیتے اصل دنیا جائل لوگوں کو نہیں رہا علم ہوں مدنی سرکار نے ساری گلان سمجھا چڈیا ہوں سنگیا سونے پاک نبی سرور نے دسیا دس کہ مخلص کلمہ پڑے وہ ہے کلمے والا جڑا چل پیا مگر نہیں چلیا اے جناب جی تک دینا ہے اے بندہ ایمان والوں تے مخلص ہے امل والوں مخلت ہونا ہاں اس بندے دی نجات دے واسطے اے کہہ ایہ کہ امل دی سزا اللہ دے ارادے دے مطابق لے کے فر جاوے گا جنت جڑا سیدا والی کھڑے نہ یہ ناک سید سیدھا یہ کسی ایمان کوماندار محنت نظر نہیں آیا کسی پاس میں پڑھی بھا ہوں میں حدیث پاک باغ سنانا تو رولہ سارا ہی مک جا اتے وقت بھی تھوڑا ہوں ہے موضوع ہوتا لما پڑھن بابل شریف دا حضرت سعید اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز آستے تشریف لیا کئی لوگوں ویکھیا وہ کھل کھلا کے ہس رہے سن یعنی غیر مناسب تھا تھان جی شریعت مناسب لگی نہیں کھل کھلا کے ہس رہے سن میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویخیاک رہا شکل گمارا جو تساں جی تس موت کا ذکر کر دے نو ختم کر دا ذکر دالی شہد کرتے بہتا تے تھا جو حال میں پیا سنا نہیں سی آنا حال نہیں ہونا یہ ہسنا تو نہیں کرنا میرے پاک نبی سرور نے حبیب تبیب سن کلوب دے طبیب سن سونے سرکار نے وہ کھل خل کھلا کے ہسنا تو سرکار سمجھ گئے غفلت پیدا کر دے گا قبر کی یاد بھی بھولتی ہے میرے پاک نبی بھی فورن اسی ویل بول پہ صاحب کوئی گنا نہیں کر رہے سن کوئی حرام کم نہیں کر رہے سن ایک جید کم سی لیکن لیکن یہ جید کم غفلت کا سبب بن سکتا سی اللہ دے پاک محبوب سرکار نہ چھاڑ پا دیتی فرمایا اگر تو ذکر کرتے لتیا میوت کا ذکر کرتے یہ حال نہ روزانہ زیادہ یاد کرو موت پاک نبی سرور نے فرمایا پھر اگے ہزور نے فرمایا ان سب ایک نو حضور نے فرمایا فرمایا کلا ما فیل قبر ہو میرے آکا نے فرمایا کلابر بھی دیہڑ آ جڑا بھی دن آوزانہ قبر بول دیے قبر گلان کر دیے کی, کی آخ دی بند بندیا کی آخری قبر کی آخری ہلور نے فرمایا قبر آخری آنا بیل گربت میں واشدہ گھر میں گھبراہٹ دا گھر پریشانیاں دا گھر ہوں بیت آ میں تنہائی دا گھر ہوں کلیا ہونے میرے کو آنا بیت ترا میں مٹی دا گھر ہاں بیت آنا بہ میں کیڑیا دا گھر ہاں قبر روزانہ بنتے ہیں متنی آ کر تے گل کی مت نمجھایا اور قبر روزانہ بول دی اے لفظ آخری ہے اگے حضور نے فرمایا العبد مومن جدو مومن بندہ دفن ہوں شیخ عبدالحق ابدل سے دہلوی احمد اللہ اشی ات اللہ شرامشکات کرتے ہیں بچوں در گور کردہ میں شوت بندہ متی بندہ مومن متی جدو فرما بردار بندہ اللہ تعالی دی شریعت در تابے بندہ کبر دفن ہوں خبر دفن ہوں خبر بول دیے کی آخری ہے مرحبا و احلا خوش آمدے اپنے گھر آیا جب نیک بندہ فرما بردار کبر دفن ہوں اس لیے قبر آخری ہے میرے آقا نامدار نے اگے فرمایا خبر آخری اما ان کنتا لا مئی امشی اللہ دری ابردار بندے آب دیک بندے آ جب ترتی سارے مڑا ہی چنگا لگتا تھے میں بڑی محبت کرتی سا جدو ترتا سا مزید میں قبر مٹی تیرے پیار کرتی سا اور نیک بندہ اتنے لگا پھر قبر دی مٹی وہ لیا ہی نہیں اور سڑی پیار پہ پی کرتی میرے آکا نامدار سرکار نے فرمایا خبر اگیں آخری فائدہ بلی دیا سر دلیا فسا ترا نہیں سنی فاسا ترا نہیں فاسا ترا سنی خبر آخری اج میںری کے تیرے سپردو ہے اج میرے کول آ گیا میں اور تو تیکھے گا میں تیرے کی کرنی کی مطلب میں تیری خدمت کی کرنی آ پھر قبر پاک نبی سرکار نے فرمایا فیت سو لہ مس رہی وی افتا لو ویفتا ہو لہ باب ال جلنا قبر نگاہ دی حد تک مدعا با سی نیک نےک دی نگاہ دی حد قبر کھل جی وَيُفْتَحُ بَابٌ اتھے گل لگا. جناب فرمایا ہے ایس بخاری یہ صحیح حدیث روایتہ صحیح جی سیاح ستان دیا جی اندر موجود نے میرے سونے نبی فرمایا اس بندے دی اس بندے دی. نگاہ دی حد تھی قبر کھل حدیث دے لفظ پہ دستے نے کہ اللہ دا مومن بندہ فرما بردار جبر جانگاہ نگاہ قبر دی چار دیواری دینی اللہ تعالی اینی کھول چڈد اینی نگاہ کر چڑ دا وے جدر تک جدھر تک رب سونے دی مخلوق دستی ہے اتے تیوں دی نگاہ جا رہی حدیث ہوں جڑے چگل کے پتر نے مر گیا مٹی ہٹ گیا مل وہ سنتری دن آ جے مل گیا ہے تے اے قبر والے وی سنتے نہیں وہ نیک بندے بھی ہی تے حضور پاک نے یہ کیوں فرمایا جتوں تی ان دی نگاہ آ جی اتوں تھی قبر کھل جاتی توجہ نہیں فرمائی ادھر ویکو میں اکھان بند کی مینو کچھ دستی کھولاں گا تو پھر ایو میں بند کر دسے جی نگاہ کھڈو مکائی بیٹھا آدر مار کے ہی مٹی مل گیاتری تمہیں پوچھ اس مڑ تیری نگاہ دی ہاتھ دلہ لا قبر جو کھولنی سو اسلے تیری نگاہ کی دی حد ویخنی سو سے بندے جہاں بندہ قبر نیک گیا پہ دی نگاہ دی حد تک قبر کھلتی ہے معلوم ہوا اللہ دلیا کی قبر چ نگاہ وی ہوں होंगी भी चार दी तक नहीं रूए जमीन तक होंगी गलत होने रब सोने जो आखिर इतने राधी करके गया फर्मादार बन के गया इधर वेखो अगर हूं तुस दाता अजमेरी की कबर शरीफ खोलो ना हूं थोड़े वेखने उ चार दीवार होनी है जी पुरानी बनाई कही आन لیکن تیری نگاہ ہے ایک ہے اللہ دی دیکھی قدرت والی قدرت والی نگاہ پہ ویسدی وہ مرے تیری اوے دی چار دیواری آئی چار تین گزی تین گزی آئی جی میری نگاہ ویے نا تو اس لیے اسمان آسمان میری نگاہ پہ جاتی ہے او چار پاسے جہاں پہ ج चारे पास कोई पर हकीकत पर हटा लिट्टी के जिमें तू मैं हूं मैं वेखण आंध तई अल्लाह का मोमिन हों ने नेक परहेदगार वो कबर जाता है वो कंधा की मिट्टी او عرب پورے تک لگی جاوے اے ساری روئے زمین دی مٹی دے اندے پردہ نہیں بندی وہ صاف ویخ رہا ہوں یہ ویخہ ہوں کہ میرا ہی جہان ہے میں جی لگا جا لگا جا توجہ نہیں فرمائی اتنے بزرگ گل کیتی کسے کی کو بزرگ پوچھا کسے نے ہو سکے بابا تی آدھے جی دہ کھیڈی وڈی ستاں آسمان زمین تو وڈی جنت ایڈی وقت چڑائی اے تو ہے جنت کتنے کھے کھے ریا اللہ تعالیٰ کے فکیر بے دس آخیا اس جہان چی وسیاں رب دے قدرت کے جہان چ جدورت جہان کی گل آئے نا تو ایڈا وسیع آئی کیا تیری میری اکھ ہے نا اکھ یہ کب سونا چاہے تو پوری دودھ ایک اکھ چ وسا چھوڑے تے ایک اکھ جنت وسا چھوڑے, چھوڑے ایک بندہ اکھ چ جنت بھی چکی فری دخ بھی چکی پھرے میرے رب دشان یہ آدرت کا جہان کڑا بولو جا قدرت کا جہان اگے چلا مدنی سرکار نے فرمایا وافین مرحبا والا اما انکل تلا بک دمئی امشی الا دہری جاؤ فائدہ بلی تو کلی جاؤ ما فذا سر تو لی ما فاس ترال سمی ہوئی بےکا شیخ عبدالحق ترجمہ پہ فرما رہے چوں دفن بندہ فاسق یا کافر جدو قبر چ دفن ہوتا ہے بند فاسک بندہ فاسق بند وہ جڑا دین تلن والا نہیں فرد پیتی فرد تیرے میرے آگے اویل کافر یا کافر بندہ پھر قبر کی دی لا مرحبا ولا آلہ کوئی خوش آمدید نہیں کوئی احل، احل نہیں آیا جب زمین دے دا سا مجھے سارے بھڑا لگتا وہ میٹھی قبر والی ایڈیت والی ہے ایڈی تمید والی ہے نال پیار بھی پی تے برے تے نال نفرت بھی رکھتی فٹے فٹے منہ سکولی مسلے کا یہ مسلا آؤں تو مٹی سے بڑا مٹی تو آدھے کو بنیا یہ بنیا تقل پی یہ آن بھی ہے یہ عجیب لانتی بندے نفرت رکھتا انگریزوں کے کنجر پیار رکھتا بہت سوال آخو جا ہاں مٹی پیار پی کرتی ہے نیک نال نفرت پہ رکھتی ہے کافرت برے نلمے دا اس مردود نو نیا نہیں آنگریزوں کا آشک فلمی کنجر کا آشک نیک ویخے دور نسدا جی اگڑ لگی کا گلے کو جی نسد یہ ہیا نہیں آ मिटी वंट की खड़ी वो पछाड़ी खड़ी हर थां प्यार दी नहीं जड़ा सोने के प्यार करने वाला बंदा उस प्यार करना होर नहीं करना ہوں میو زمین خبر کی آدھی فائدہ بلی تو ہاقی میں تیرے نال کرتی کی کیکا نے فرمایا علیہ القبر قبر فاسق فاجر مومن تے کافر دونوں سے ملتی ہے انہوں نے دبانتی تختل فضلہ ہو پسلیاں اپنی تھان ہیں حضور نے انگلوں مبارکل پائی ہوی اونگل فرمایا ادھر ہو گئی ادھر پھر لہو سب تین ستر سپ مقرر ہوتے ہیں اج لو ان واہ دتم منہا تن فک فل ارد ما امب تچ ہے دنیا پر ایک سپ وچوں زمین فوک چا مارے نا ری دنیا تائیں کوئی سبزہ نہیں اگڑ لگا ایڈے سپ کنے مکر ہوتے ہیں کنہ کنہ تے فاسق تے کافر تے دسیا جس سارے سارے مت کی پرہیدگار ہاں یا فاسک فاجر بنے فرنے ہاں کوئی نی بولتا پہ سارے ہاں جی ہوں آخن گے یار کمار سانسک کہی جانے میں پرلے درجے کا فاسک بیٹھا میں تاری گل کرنا اپنی تو کی کرنی ہے فس کو فجور دی کوئی حد میں نہیں چڑی لیکن میں جناب دل سوال کرنا دسیا جی تسا تو ساتھ سارے رب سے فرد پورے کی پھر پھر پھر تھا کیونکہ شبیر شاہ سب آدمی تکری سننے والے دے وہ آ ہے کی قبر سپ ٹھو ہونے ہی نہیں یہ آخر سپاں ٹھوڑے کام کرتے ہی نہیں ٹپا ٹویا کام تو نہیں کر دی ٹپے بھٹے زبان کرسکدار بھی نہیں پیاؤت جنہاں کو ایمان ہوتا سی حضرت فاروق آدم گئے وہ اپنے خوف رکھتے سن مناف کرتا حضرت حزیفا بن یمان تو نبی پاک سرکار صحابیزفا دمان تو فاروخ آزم پوچھتے ہوں سن یار وہ جڑے ن تین ہزور نے منافقات دسے نے <تصحان> دے ان ناو میرا نہیں کدے یہ کون آدھے ہوں سن فاروق آزم تنافقت کا خدشہ رکھتا ہے تنے زبان چسکتا لفظ نہیں بول رہے ہر فرد خدا دا آپ پورا کرنے نا کوئی حرام حرامتی والا کام تو آپ کردے ہی نہیں نا. نہوٹ نا نہ نا ملاوٹ نہ رشوت نہ سود نہ کسے دا حق مارنا نہ را بے پردہ فلانیا نہ انہوں دفتر چ پہنچا جناب جی ٹی وی چکلے چلا یہ کام سارے کوئی ہے ہی نہیں گل نہیں نہیں آج جی تھی غلط بیا پاگ لوگ ہاں جی اکے فرسک شک کھو نا فرمان رسول مڑ کہڑے کھاتے چے گا جو حضور نے فرمایا ستر ستر سب انج دقر ہو گئے پہلو قبر دبا پتلیاں وکری کر چڑھیاں اوسلا کر جنت ساتھی پکی ہو گئی جنت خالہ جی دا گھر جیسے بوا کھولے اندر وڑ گیا مراد نہ سر چی داندلسمت ساری لکی ہو گئی کسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جیوی شالا حسین پکی ہو گئی اوتری کوم نارا گیر نہ سڈا مل بے لیے شمون ہونے اسے نہ سردی روبائی کی پلٹ بڑائی اور سکھا ہوئے کسمت ساری شکی ہو گئی کسمت سا شکی ہو گئی نہ مدنی ہو گئی نہ ہو گئی جی وکدے رہ بش ہاتھوں دود ساری پکی ہو چاہ بھول ہوں ہزور پا کے فرمانے پہ تنی کھا جنہیں کلما پڑھ لیا سیدا جناد ڈر گیا بس جی یہ کہنے واسطے آیا کل معلوم ہوا تیر کھیڈیا گیا بڑا واگیا گیا بہت واگ اس کا وجہ تیا کنڈ پرنے ہوں اٹھن جوگا ہی نہیں جنہ ہلا وہ ہلاو سو جانا پر نہیں اٹھنا سبح لا جگا جگا کے جڑا کچھ کرتا جاگ پہ وہ آپ بھی تھا لگ پہ بچار بلا ستا ہے یہ نہیں اٹھتا سواں جگا والے کئی سو گئے ہمیشہ دن سو گئے اللہ میں ایک باہ یہ ستی تھی ستی یہ نہیں جاگ سکتی چلا دعا جکرو والا جگا چھوڑے آخو چاہ میم آئے کیونکہ سائنس کی مری پی ہے سائنس یہاں دل دماغ جادو کی کڑی ہائے جگریز پکا مڑ گیڑ فون یہ ہر کسی سور مڑ مڑ لی کھڑائی جنہیں اس بت نل چڑیا نا وہ نبی سرور داہ تا ٹر پیا جنہیں دلو کل چان گیا جنہیں دلوں کل چر پیا ان سے کوئی مشکل نہیں جادو کی دل دماغ کے اتنے قوم دین والے پاس نہیں آتی پہنج لگتا ہے جی بھی رب میں تین ونڈ سمجھائی کہ جیڑا سا جنت والا ہے وہ کلمے پڑھنے والا پرہیزگار ہے مخلص ہو کے پڑھتا ہے تے کلمے والا ہے آخیا جا جا ہے پڑھ والا نہ منفک پکا جہان ہے اور اس ویل سنو اے جی نہ سکولی طبقہ ترک گئی والے یہ تو لانتی دیتے کو نہیں کلما پڑھتے ہو لیکن دین ج کوئی کوئی جیان کرتے جاؤ جا جا کرتے جا سونا ہوں آخر وہ بات ٹھیک ہے جی لیکن گل یہ آئی دیکھو دنیا چاند پڑ گئی ہے ہوں یہ گلیں نہیں ہو سکا دو جب بغرت والے دے نے جا دی طبقہ ہے نا یہ آپ مجرم منتا ہے سی منتا غلط سمجھتا دیجتا سمجھ دے بارے آخ سکنے ہیں کہ کسی نہ کسی جنت تر جانے جاتی آدھا ہے دے خلاف کر کے دین دے خلاف چل کے یہودی نل کے کفر کر کے پھر آ جی بھائی آپ ترقی آپ دور ہے یہ پرانی باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں اے سور منافق اے دا ایک اڈی دے کلما پڑیچے کابے دےچا بھی اس جنت دی ہوا پانی ونڈ ای سمجھ لگی نا گل کوئی نا رتجو سبح لوگ اس مختصر وقت موضوع موجود طویل سی میں رات مفرسل جڑا لایا وہ لگا پائی فرو مفصل وہ ہور تو ہواج لگا اور سنو خط ہو <میاری خطا ہوا> یا مولا قلب شبلی یا مولا شیخ شبلی وہ بزرگ گزرے نے جڑے نبی پاک صلاح میں دعا کی یا مولا وہ دل عطا فرمایا جڑا شبلی نتا فرما کل بے شبلی اتا ہو یا مولا جس کو دیکھوں نگاہ میں آئے یا اللہ جس کو دیکھوں نگاہ میں آئے مجھ کو ایسی فنا ہو یا مولا مجھ کو ایسی فنا ہوا مولا حکم تیرے پہ خم ہو سر میرا <تصفيق> है, है. خدا دی قسم جکم حکم خدا کے سر چکا ہے انہوں سر خدا کسی اگے چکن دینا ہی نہیں حکم تیرے بے خم ہو سر میرا مرضی میری قضا ہو یا مولا یا مولا جو تیری تقدیر ہے وہی وہ مینو پسند ہوے رب کا فیصلہ منو پسند ہوے کیونکہ رب جو فیصلہ اپنے بندے لی کر سونا ہے سوائے گناہ تو بندے نوں اللہ دی تقدیر تے راضی رہنا چاہیے گناہ جو ہو دے تے راضی نہیں ہونا چاہیے ماتو بھی تقدر اللہ خوش گناہ تک علاوہ باقی دکھ سکھ پریشانیاں مصیبت تکلیف جو بھی آن وہ سمجھو اللہ سونے دی قضا تقدیر سی تے بندہ اندر راضی رہ فکر میر فکر میرا فکر میرا مر حسین حضور ہر دم ایسی فضا ہو یا مولا ہر دم ایسی فضا ہو یا مولا مرد میرے مر میرا ہو لا جیسا دید ان کی دوا ہو یا مولا دید ان کی دوا ہو یا مولا دید ان کی دوا ہو یا مولا اور ذہن صافی سفا ہو ذہن صافی صفائے ہوا ہو, ہو جائے ذہن روشن ہو جاوے اندر پیڑیاں سفت تو پاک ہو جائے سونیاں سویاں نال اندر لگا جاوے جنوب اللہ نے فرمایا سے من اللہ اللہ فرما ہے اللہ دے رنگ چ رنگے جاؤ رب ہے میرے رنگ تو سونا رنگ کہ رب دا رنگ کی ہے رب دے دین والا رنگ یہ ہوئی خدا دا رنگ ہے جی ہوئی اسے مستفا کا رنگ ہے جڑا خدا دے دین تے تران دلہ فرما شب کا تاستے ویکو یہ رب دا رنگ ہوں تاکہ اللہ دے پیارے نو نیکیا رب یاد آ رب یاد آ جا کیونکہ رنگ تین کا رب سنے خدا دی قسم اس واسطے صافی صفائے با دل ہو ہو میری انا ہو یا مولا تکبر اندر مٹ جائے تکبر بر مٹ جائے خود ہی مٹ جائے غرور جہا بندہ میں بڑی شایا میں چنگا تے لوکی پہڑے نے اے لانت اندروں مٹ جاوے ہاں جی اور شیخ کا میں بن موت زندگی ہو یا ایسا رنگ سونے چڑھا دے شیشہ بن جا میں اپنے مرشدہ اور سینہ ہو مخدم روسو علم خزریتا ہوا بیٹھا سنا جی رب کو منگا تو بڑا کچھ دیر چ گل بڑی منگن کی توفیق جہی دولا دی نے کمی کون چی ہوں دلی گل ہے تو اندی بار گاہ چیر ہے کوئی نہیں اور چھوڑ دو اسے اس کچھ نہیں لین ہشر ہی ندا ہو نے ماشر ہوے فرشتے فرن لگا اللہ فرماوے محبوب دکھ مبارک ویس کے آڈ جواب کو لینا فرما نے ردی تو ہو تالا سے حساب لینا ردا بھی کوئی حساب نہیں ہے یا مولا جہا گنتی ہے جی کوئی بندہ اندر کول کی حساب لین جی فقیر یا مولا کریما اتنے نہیں کہہ رہی ہو فرشتے ہو چڑ دے اس حسابے حساب لینا ہے دے حشر یوں ہشریدیا مولا ہشروئی ندا ہوتا حقیقت ہے یہ کاجری ہوں کہ ساری ہوں یار میں اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بڑی شایا اتوں تو آخ لیا میں گناگار لیکن میرا رب ہے میں خدا بھی قسم کر کے آنا نظر اپنے پائیے سور نالوں بھی بہت تلیت لگا نہ آپ سور بھی آئےے کپا کو پاس کچھ بھی نہیں افو کس کی جگہ مولا افو کس گی یا مولا کر دیں گا کسے میری نیکی دا بدلا نہیں ہونا محض تیری رحمت دی جناب شفا ہونی تیری محض رحمت رحمتہ ہونا ہے محض تیری رحمت دی مہربانی ہونی ہے آلہ! آلہ! آلہ! تے ہوں ذکر کیتا کیا دوستوں کا دا رشتے دار دا دوست آئے اکرے با فکیر کے سب افو ان کی سزا ہو یا مولا افو ان کی سزا ہو یا مولا تو آمین, آمین, آمین پیار یہو لفظ مبارک بول کے ہے جی اللہ سونا جمے دار آرے مد کبول اور دین کو دے عروج کفر دین کو دے ارو جوار دین سب کی شفا ہویا مولا, ہو مولا دین سب کی شفا ہو یا مولا اور ہو رہے بما شوکت دین مگر ان کی تباہ ہویا مولا مگر ان کی تباہ ہویا مولا اور سدکا مرشد وخاج گام میں چشتی سدکا مریشد گانے چشتی مجھو ہویا مولا مانگا جو بھی او یا ملتا ملتا ایک دو شر نات شریف لکھے سن آکو تو سنا مار مار سٹ دیا اور مار مار سٹ دیا جدوں نام لیا تیرا او بلاو نے جدوں نام لیا وہ ٹلیا بلاو نے سوکنا کہہ دو جدوں نام لیا تیرا او چلیاں بہلا بہلا مار مار سٹ دیا وہ تریاں یاد نے مار مار سٹ دیا اربرد جنا کتنے سونے نام دے ورد کی دے کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ آسادی محمد محمد پکین دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کچھ آسادی محمد محمد پکیند